أعوذ بالله من, من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن اللہ کے نام سے جو مہربان کتاب کا واضح کتاب کی آیات ہیں لقوم یؤمنون ہم اس پر موسا اور فرعون کی کچھ خبریں حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں الارض یقینا فرعون نے زمین میں سرکشی کی جعل وجہ شیعہ اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا منهم ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رہا تھا بیٹوں کو ذبح کرتا عورتوں کو ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے ہیں اور ہم انہیں امام بنا دیں پیشوا بنا دیں ونجعلہم الوارثین اور ہم انہیں وارث بنا دیں ونمکن لہم فی الارضی اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں ونری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانو یحضرون اور ہم فرعون حامان اور ان دونوں کے لشکر کو ان سے وہ دکھائیں جسی سے, جس سے وہ ڈرتے تھے ووحینا الہ ام موسان ارضعیہی اور ہم نے الہام کیا موسا کی ماں کی طرف کی اسے دودھ پلا فائدا قسط ہی تو جب تو اس پر ڈرے ہی تو اس کو سمندر میں ڈال دے والا ولا نہ تو, تو خوف کھا اور نہ تو غم زدہ ہو انا رات ڈوب اگئی ہم اس کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں آل فرعون, عدوباً تو اس کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ ان کے لیے وہ دشمن ہو اور غم کا باعث ہو وہاں نہ بجنودہ اِنَّ فرعون يقين فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر وہ لی ولک اور کہا فرعون کی بیوی نے یہ میرے اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے لا تخت ہو تم اس کو قتل نہ کرو ایسا فعین شاید کہ یہ ہمیں نفع دے اولتقیدہ یا ہم اسے بیٹا بنا لیں وہ ہم لائے اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے موسا فارے گا اور ہو گیا موسا کی ماں کا دل خالی ان کا عادت لتب دی بھی یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو باندھا نہ ہوتا بیٹا پورا ممین تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہوتی ہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے وہ عليه مراد امین قبل اور اس سے پہلے ہم نے اس پر تمام دودھ حرام کر دیے فکالت تو اس نے کہا فلونا ہوں کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایسے گھر والوں پر جو اس کی کفالت کریں لقم تمہارے لیے وهم اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہیں فراد نہ ہی تو ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف کئی تقررہ عینا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو ولا تہ اور وہ غم زیادہ نہ ہو والما تا کہ جان لے انَّ وعد اللہ, حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لَا لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے والا تو جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور برابر ہوا یعنی بھرپور طاقتور ہو گیا آتے علم تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا وہ قدا علی کا اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں بدلا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ودخر غفلت من اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی قدر غفلت کے وقت میں داخل ہوا فواج ادا فواج ادا یقان تو اس نے دو آدمیوں کو پایا کہ وہ لڑ رہے ہیں ہارن ہی ہار یہ اس کی گروہ میں سے اس کی قوم میں سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے تو جو اس, قوم سے تھا جو اس کی قوم میں سے تھا اس کی گروہ میں سے تھا اس نے اس سے مدد مانگی اللہ دین ادوبی ہی اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا فوکاضا موسا تو موسا نے اسے مکہ مارا فقاض علیہ اس کا کام تبام کر دیا پال ہر شیطان کہا یہ شیطان کے کام سے ہے عدو یقینا انہین یقیناً پال غب انہیں غلطی تو, تو کہا اے میرے رب یقینا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو سو تو مجھے بخش دے ففار تو اللہ نے اس کو بخش دیا معاف کر دیا ان غفور رحیم یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے رب ان کہا اے میر رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے فلار اور نیل مجرمین تو میں کبھی مجرموں کا بردگار نہیں بنوں گا تو مدین عطی خوب تو وہ شہر میں صبح کی ڈرتے ہوئے یا رقاب انتظار کرتے ہوئے فعید اللہ برم سی تو اچانک وہی جس نے اسے مدد مانگی تھی کل یہ تشریف ہو وہ اسے بلا رہا تھا قال رحم موسا موسا نے اسے کہا اندہ یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے فَلَمَّا أَرَادَ آئی پیچھا بلبی ہوا ادب اللہ <اللَّهُمَا> تو جب اس نے ارادہ کیا اس کو پکڑنے کا جو ان دونوں کا دشمن تھا کالا تو یا موسا اے موسا تلا نہیں کما قتل بل کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تھی کل ایک جان کو قتل کیا ان تری انتخب تو زمین میں ماں توری دنت کو مسلمین اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا رجل من يسعى اور شہر کے دور سے ایک آدمی تیزی سے چلتا ہوا آیا کال آیا موسا اس نے کہا موسا اندل مل میرون بھی کا یقیناً جو سردار ہے وہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے کا تاکہ یہ قتل کر دے نکل جا تو وہ اس سے نکلا ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کالا کہا ربی نجی میر قومی ظالمین رب مجھے نجات دے ظالم قوم سے مدینہ تو جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوا اس نے رخ اپنا مدین کی طرف قالا کہا ربی ان یعنی قریب ہے کہ میرا رب مجھے راستے کی درستگی کی ہدایت دے یا سیدھے راستے پر لے جائے والا والدہ ماہ مدینہ تو جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا والا علیہ امت نافی تو اس نے لوگوں کے گروہ کو دیکھا یسکون کہ وہ دودھ پا رہے پانی پلا رہے تھے باجودہ مندوری تزودان اور دیکھا جنہوں نے روکا ہوا تھا اپنے جانوروں کو وہ ہٹا رہی تھی قالا کہا ما ختمو و کمار تمہارا کیا معاملہ ہے پالا تھا ان دونوں نے کہا لان اچھی ہٹا رہے آ ہم نہیں پانی پلاتی یہاں تک یہ چرواہے پلا کر چلے جائیں وہ ابو نا کبیر اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے تو اس نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا تولا الى تو جب وہ سائے کی طرف پلٹ کر گیا فکالت اس نے کہا ربی اے میرے رب انخیر بے شک جو بھلائی تو نے میری طرف نازل فرمائی ہے میں اس کا محتاج ہوں ایک بہت تویا کے ساتھ چلتی ابھی بے شک میرا والد تجھے بلا رہا ہے کا عجرہ ما ترانا تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو ہمارے لیے پانی پلایا ہے فلما جا جب اس کے پاس آیا خاص اور اس کے سامنے واقعہ بیان کیا قالت لا میں سے ایک نے کہا یا اب اے میرے باپ اسے عجرت پر رکھ لے ان خی رمن اجر تلقی امین کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو عجرت پر رکھے وہ مضبوط پتار ہے کہا انی ان, ان کے ہاتھ ہی اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں آلہ اس شرط پر انتنی سمان یا تو آٹھ سال میری مزدوری کرے گا انسرن تو اگر پورے کر دے تو تیری طرف سے ہے اور میں تجھ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا سا تاج ان قریب تو مجھے انشاء اللہ نیک لوگوں میں سے پائے گا کالا کہا یہ میرے اور تیرے درمیان ہے دو مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں فلاح علیہ تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں واہل اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہ بان ہے گواہ ہے موسل اجلا اور جب موسا نے مدت کو پورا کیا و سارا بھی اہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا آنا سا من جانی بتوری نارا اس نے کی طرف پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی کال علیم کو سو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں ایک آگ دیکھتا ہوں لا اللہ کم منہ بھی شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لے آؤں اور جذبہ کی مناری یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لعلکم تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو فلم اتاحا تو جب وہ اس کے پاس آیا نودی من شاف الواد فی من مبارک تو اس بابرکت کپے میں وادی کے دائیں کنارے سے ایک دخت سے آواز دی گئی ایا موسا کہ اے موسا ان اللہ رب العالمین یقیناً میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے وَأَنْ کو پھینک وَلَم يُعقِّبِ تو جب اس نے اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ایک ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا مڑا اور اس نے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا یا موسا اے موسا اقبل آگے آ ولا تخف ڈر ان نقمین یقیناً تو امن والوں میں سے ہے اس لک یدا کافی جی بکا اپنے ہاتھ کو اپنے گرے بان میں داخل کر سفید نکلے گا بغیر کسی عیب کے وزب کا جنا ہے کامین رخبی اور اپنا بازو خوف سے اپنی جانب ملا لے فضانی کا ربت تو یہ دو نشانیاں ہیں رب کی طرف سے فرعون اور کے سرداروں کی طرف فِرْعَوْنَ کو نافرمان لوگ ہیں کالا کہا رب ان قتل تم انب یقیناً میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے خاقا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں وہ عقی ہارون لسانہ اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زبان میں زیادہ پھنسی ہے فرفل معیادی خنی تو اسے تو میرے ساتھ بھیج دے بطور معاون وہ میری تصدیق کرے انقاف ان میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں پال ثنا شدو کا بھی عقیقہ کہا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے لَكُمَا اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے فلاں ار کما تو وہ تم دونوں کی تک نہیں پہنچ سکیں گے آیا تینا انتما و ہماری آیات کے ذریعے ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہو اموسا بھی آیا نا جب جبا ہماری واضح آیات لے کے آیا کہ مختارا یہ تو ایک جادو ہے گھڑا گیا اندین اور اس کے بارے میں اپنے اپنے پہلے آبا میں کچھ نہیں سنا جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کے آیا ہے اس کے پاس سے ومن تقون له عاقبت الدار اور جس کے لیے ہے گھر کا انجام ان لہ ظالم یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے فرعون يا ما علمت لكم من اور فرعون نے کہا اے سردارو میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور علاق کو نہیں جانتا دلی تو اے ہامان میرے لیے مٹی پر آگ جلا فج علی سر فج علی تو میرے لیے ایک محل بنا دے لَأَلِّي أتَّلِعُ إلا موسا، تاکہ میں موسا کے کو دیکھوں سر کہتے ہیں بہت اونچا محل اونچی ساری عمارت میں الہ کی طرف کالے بین اور یقیناً میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں تک بارا ہوا جدو جو ہوا تو اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں بے بے حق تکبر کیا بدنو انالی اور گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا خنا بز نہ اور ہم تو ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا فنگر تو دیکھ کے پکانا آ کے ظالموں کا انجام کیسے ہوا و اور ہم نے انہیں امام بنایا جو پیشوا بنایا جو آپ کی طرف یوم القیامت اور قیامت مدد نہ کیے جائیں گے وہ اتبہدی دنیا لہنتم و یوم القیامہ اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی مقبول وہ بد صورت لوگوں میں سے ہوں گے قیامت کے دن بھی وہ بد لوگوں میں سے ہوں گے کبھی چہرے والے وَلَقَدْ مُوسَ مِن بَعْدِ مَا الْقُرُونَ <الْأُولَى> اور البتہ تحقیق ہم نے موسلام کو کتاب عطا کی پہلے زمانوں کو ہلاک کرنے کے بعد یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں وہ دن اور ہدایت ہے رحمت حاصل کرے جی اور نہیں تھا تو مغربی جانب اذ الى موسل ہم نے موسا کی طرف وحی نازل کی یا حکم اسے دیا کن تب نسا دین اور تو حاضر ہونے والوں میں سے نہ تھا انسان اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی فتطا ولا علیہم پھر ان پر لمبی مدت گزری وما فی اور نہ مدین میں رہنے والا تھا علیہم کہ تو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہو والا کمنا کننا لیکن ہم ہی بھیجنے والے تھے ما کم تبھی جانی اور نہیں تھا تو پہاڑ کے, تور کے کنارے پر اجنا دینا جب ہم نے آواز دی ولاحمت ربک لیکن رب کی طرف سے رحمت ہے لتم ذرا ما من من لعلهم تاکہ تم لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے ولابہ تم بھی ماں قدمت اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں اس وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا فَيَقُولُ تو کہیں گے رَبَّنَا لَوْلَا اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ وَنَقُونَ اے ہمارے ربطو نے ہماری طرف کو رسول تو نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے فلما جا احمل جینا تو جب ان کے پاس باری طرف سے حق آیا قال انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اسے ایسی چیز کیوں نہیں دی گئی جو موسا کو دی گئی اولم یقرویم اوتیا موسا میں قبل کیا انہوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا جن سے پہلے موسا کو دیا گیا تھا قال انہوں, نے کہا ساح... نے انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں مجسم جادو ہیں جنہوں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں وکال اور انہوں نے کہا ان کو ان کا ہم تو ان سب سے منکر ہیں کتاب من اللہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ وہ آہدا بن وہ ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو, ہو میں اس کی پیاروی کروں ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو فلم اگر وہ تیری بات نہ مانے قبول نہ کریں تو جان لے کے یقیناً وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں پمن اغلغ اللہ اور اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر ان لا دل القوم ظالمین یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا